الحمد لله نحمده ونستغيله ونستغطره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور العزنا ومن صيات عمالنا من يهدي الله فلا مبين له ومن يبينه فلا عدي له ونشر لا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرقبان الرحيم جعل الله لقابة البيت الحرام قيابا للناس وأمنا وقال الله تعالى يا على الله عجب البيت من استطاع إليه سبيلا دوست قربانی کے دن ہے اس کی حاضر قربانی قربانی کے بارے میں تین آیتیں میں نے پڑھ لی پھر آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قربت اور عظمت والے گھر احترام والے گھر کعبہ کو سارے عالم کے قیام کا اور سارے عالم میں امن کے قائم ہونے کا ذریعہ بنایا ہے ایسی برکت والی چیز ہے کہ اس کے قائم ہونے سے اس کے آباد ہونے سے ساری دنیا میں ساری دنیا کائم رہے گی آباد رہے گی اور ساری دنیا میں امن و امان کائم رہے گا پھر آیاتم بدیناتھ اس میں اللہ تعالیٰ کی کھلی ہوئی نشانیاں ہیں مقام ابراہیم ایک نشانی مقام ابراہیم ہے وہ اس بات کے اوپر ऐसी دیا گیا کہ ایک ایسی جگہ ہے جس میں اللہ تعالی کی کھلی ہوئی نشانیاں ہیں اور وہاں نشانیاں پرانے زمانے کی نشانیاں تو ہیں ہی تھوڑا سا غور کرنے کے بعد جو ہے اس بار کا پتہ چلے گا کہ آج کے دور کا آدمی وہاں نشانیاں دیکھ سکتا ہے اس وقت بھائی میں نے بات فرما رہے تو صاحب نے فرمایا کہ ربیس ضروری وادن بھائی رضی ذرائع آئندہ بھائی سے کرم حسلم یا اللہ میں اپنی اولاد کو ایک بیابو و گیا بازی میں ایک ایسی بازی میں جہاں پانی ہے جہاں اتنا کوئی چیز اگتی ہے ڈال دیا میرے عزت والے گھر کے پاس ربنات عید و سلاد عید و نماز قائم کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ فاض اللہ حفظی لیکن انسانوں کو ضرورت ہوتی ہے کہ دوسرے انسان ان سے ماتحت ہوں ان کی عزت کریں ان کا ساتھ دے رہے ہوں ہوئے اللہ جو لوگوں کے دلوں میں ان کی طرف مائل کر دے ورزوں کو میرے سے مناتے ہیں اللہ ان کو پھلوں مل... اور بروج کے خلاف غلطی کہا سارے اخبار ہیں پہلے پیغمبروں کے دور میں جس وقت حرم شریف آباد ہوا بیت اللہ شریف آباد ہوا اس کے پاس آنے والے حج کرنے والے عمرے کرنے والوں کی تعداد زیادہ رہی وہ دنیا میں ڈامینیٹ رہے یعنی چھائے رہے اور ان کا نظام چھایا رہا تو اللہ تبارہ غلط ہے ساری دنیا کو ہم نے امان سے نوازا ہمیشہ جب بیت اللہ شریف کے والے لوگ اور بیت اللہ شریف کے طالب والے لوگ یعنی مسلمان ہر دور کے جب عبادت گزار دنیا میں کثرت سے رہے زیادہ سے رہے ان کی حکومتیں رہیں تاریخ دنیا ہمنا مان رہا لوگوں نے آسودہ زندگی گزاری اور حضور صلی اللہ حسن کی جدوجہد محنت کوشش کے بعد جب اللہ تبار تعالیٰ نے دوبارہ اسی کو بال فرمایا گھرم جی والے یعنی بیت اللہ شریف کے طواب کرنے والے میں عبد اللہ شریف کی طرح کر کے نماز پڑھنے والے جب زیادہ ہوئے ان کی تعداد بڑی اور ان کے نظام قائم ہوئے اور زمین بڑوں چھائے تو اللہ تبارک و تعالی نے ساری زمین کو امن و امان خنوا کرام رضوان اللہ مجموعی عیسائیوں کے جن علاقوں کو فتح کرنے کے بعد کسی مجبوری سے چھوڑنا ان کو پڑتا تھا یہ رات اور شام کے ماہوں پاک اپنے فاروق دل کی فوجیں گئی ہوئی تھیں اور اس نے ایک علاقہ اور خارق بن عزی عد اللہ عالم نے فتح کیا ہوا تھا وہ فتح کرنے کے بعد اس کا مان کر کے اس کے زندگی کے معاملات کو ٹھیک کر رہے تھے ایک میں دوسرا محل جس پر بن جلا عنہ تھے اس پر شدت سختی آ گئی وہ آدمی کو ضرورت پڑ گئی انہیں فاروق رضی اللہ عنہ کا حکم آیا کہ آپ اس محل کو خالی کر کے اپنی ساری فوج کو یہاں سے حرکت دلا کر آپ کو بہتر انجرا سے جا کر ملنے جائیں اور اس علاقے کو ہمیں خالی کرنا پڑ رہا مطلب جس علاقے کو مسلمان قبضہ کرتے ہیں امن و امان بحال کرتے ہیں لوگوں کی زندگی ان کو کاروبار کا مواقع ضروری مانے کے مواقع سارے ان کو مہیا کرتے ہیں امن و امان ان کی حفاظت ساری چیزوں کو کرتے ہیں ان کے بدلے میں ایک معمولی سے اٹیک ہوتا ہے جو دو دھرم تھی آدمی جلدی ہو سکے جلیا ایک بار اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ ماتحت ہے ورنہ جلزیہ کوئی خاص آمدنی کے لیے نہیں ہوتا وہ ٹیکس اس نہیں ہوتا کہ اسلامی ملکت کی آمدنی ہو تب اس کے اخراجات میں کام آئے ایک نامی جدید صاحب کا نامی جلدا علامتی سا ٹیکس ہوتا ہے جو صرف اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ یہ ماتحت ہے مقدار اس کی تھوڑی سی ہوتی ہے حضرت خالدن ولید اضلاع نے علاقے کو خالی کیا اور اعلان کرایا کہ جتنا جزیہ ہمارے پاس جمع ہوا تھا سارے لوگ واپس آ کر جیزیاں لے لیں کیونکہ میں اس کو نہیں سنبھال رہے تو چھوڑ کر خالی کر کے ہم اسے مارک پر جا رہے ہیں تو اس قوم کے بڑے اس قوم کے دانشور اس قوم کے سمجھدار لوگ آئے اور انہوں نے کی منتیں کی کہ خدا کریے آپ ہمارے علاقے کو خالی نہ کریں ہمارے علاقے کا نظم و ضبط جو ہے اس کا نظام پھر ہمارے لوگوں کو نہ دیں ان کا کیوں بھائی لیے کہ ہماری عزتیں اور ہمارے مفادات ہماری عزتیں ہمارے مفادات ہم نے آپ کے ہاتھ میں اپنے آنکھوں کے مقابلے میں زیادہ محفوظ پائے آپ کی وجہ سے میں زیادہ امن و مان ملا آپ کی وجہ سے میں زیادہ حفاظت ملی ہمارے حقوق کی نقصاد کی گئی ہمارا خیال کیا گیا اور جیسی آسدہ زندگی ہم آپ کے ماتحت گزار رہے تھے ایسے اپنے آگوں کے ماتحت نہیں گزاری تو یہ یار اللہ القابط قیام اللہ اللہ تبارک نے بنایا اپنے عزت والے اور حرمت والے گھر کو اعزاز والے گھر کو سارے عالم کے قیام کا ذریعہ اور سارے عالم نے امن کے قائم ہونے کا ذریعہ جب بطری کافر کو حاصل ہوئی ہے مختلف علاقوں کے لوگ آ کر ہمیں بتاتے ہیں کہ حملہ کوئی کر لیتا ہے اور جب بمباری ہوتی ہے تو ہم شہریوں پر ہو جاتی ہے اکثریت پسند تو کسی کے قابو میں نہیں آیا نہ پکڑا گیا اور بمباری ہو گیا اس سے مر رہے ہیں بادل نظام بادل تفریح جو چلتی ہے اور کافی کے مرتے ہیں تو اگر اس کے مچھروں پر عوام چلتا ہے تو وہی ہو جاتے ہیں اور آج میں ڈر رہا ہوتا ہے کہ کیا کریں گے کیا کریں گے ہمارے پاس طاقت نہیں ہمارے پاس ٹوٹ نہیں ہے اللہ کبو کی جنگ ایسے حال میں ہوئی ہے کہ رومن امپائر اوست وار کی سپر پاور کا ایک پورا بلاک صدیوں کی اسٹیبلش گورنمنٹ جس کا اصلیہ فوجیں ساری کی ساری چیزیں اور اطلاع آئی کہ رو،, رو،, رو میں جو ہے حملہ کر رہے ہیں مجھے امرولہ پر حملہ کر رہے ہیں کیونکہ ان کا مشورہ ہوا ہے کہ یہ وقت ہے کہ اس وقت ان کی تعداد کو وہ کم ہے اگر حملہ کر کے ان کا خاتمہ کر دیا جائے جان چھوٹ جائے گی ورنہ ان کے ہاتھ ہمارے گھر والوں تک آ جائیں گے پاؤ اور ریشو طاقت کا سوال ایسا تھا کہ لڑنے کے آلات ہی نہیں تھے حضور صلی اللہ حسن نفسی موجودہ تعداد کو جو کہ دس کے قریب تبوک کا رکھ کر جمع ہوا ہے ان کو لے کر دور دراز سہرا میں نکال کے تبو کو پار کر کے تبو کے چشمے کو پیچھے کر کے آگے لشکر کا پڑاؤ ڈال کر اتنا لمبا لک و تک سہاروں میں مجھے چھوڑ دیا گیا کہ اس میں آ کر آپ لڑیں کہ اپنے پانی کی سپلائی لائن کیسے کریں گے اپنے کھانے کی سپلائی لائن کیسے کریں گے اور اربوں کی تو سہراؤں کی مشق این دوپہر کے وقت سخت گرمی میں چندرادی دھوپ دھوپ میں کو دھوپ پر وہ گرمی ان پڑھ رہی نہیں کرتی اس لیے ہم نے باروقہ کہہ کہتے تھے کہ جب, جب اجم سے جنگ ہو تو ان کو سیراب میں نکالا کرو جب یہ سیراب میں نکلیں گے اور ان کا پسینہ جب نکلے گا تو ان کا گردہ پھیپڑا پر کام نہیں کر سکے گا تمہارے اربوں کا گردہ فھیپڑا تو کا تو ان کو سہرا میں نکالا تو دور دراز سیراب میں جا کر آپ نے پڑاؤ کیا اور رومیوں کے لیے آگے الگ لکھ الگ لکھ کو تک سراہ کو چھوڑا اور اپنے لیے پیچھے پانی تبوک کے پانی کے چشمے کو پیچھے کر کے آپ نے سب لائن لائن درست کر کے آپ منتظر ہو کر بیٹھ کے کب آئے بچے اس گر کیا ہے اس کے دال شرا جینا چاہا کہا وہ تو ایسی پوائنٹ ہو گیا ہے تبوک کے پاس کیس دیکھا تو آپ جا کر سے نہیں لڑ سکتے کتنے دور دراز جا کر آپ کی اکثر جنگیں یعنی پہشکمی جو آپ نے کی ہے اور دو, دو موقع پر کی باقی جتنی جنگیں ہیں وہ آپ کو دفاع میں لڑنی پڑی وزبائی بدر مکہ مکرمہ سے دو سو بیس میل کے فاصلے پر ہوئی ہے اور مدینہ امراض سے اسی میل کے فاصلے پر ہوئی وہ چل کر مدینہ سے میل کے فاصلے پر ہوئی اور مکہ مکرمہ سے تین میل کے فاصلے پر ہوئی وہ چل کر آئے مدین ہمارا ساٹھ میل کے پھلسے پر ہوئی ہے اور مکہ مکرمہ جو ہے تین سو سات میل کے پھلسے پر ہوئی تین سو سات میل چل کر وہ آئے ہیں آپ کے پیش قدمی کے اقدامات ہیں وہ صرف دواد ہیں ایک ہوتے مکہ کا ہے اور ایک جو تو اس کا ہے تمبوک کا ہے اور دونوں جگہ دونوں جگہوں پر آپ نے بغیر لڑے اپنے مقاصد حاصل کیے اور بہت اعلی معیار حاصل کیے وہ کہتے ہیں جن کے کمال یہ ہوتا ہے تو ایسی ایک مت جو ہے وہ کرتا ہے ایسی اسٹریٹجی اس کو کہتی ہے جنگ چیزیں ترتیب جنگ اسٹریٹجی ایک طریقہ ہے ٹیک ٹیکس ٹیکٹس کہتے ہیں جبکہ فوج آمنے سامنے ہو کر لڑتی ہے پھر کیا کیا طریقہ کار استعمال کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں ٹیکس بیٹر یہ جنگ کے طریقہ کار ہے اور جنگ کو کہاں کرنی ہے کتنے آدمیوں کے ساتھ کرنی ہے سپلائی لائن کیسی ہونی ہے یہ پھر ترتیبی جنگ ہے اسٹریٹجی ہے دونوں جنگوں میں آپ کی اسٹریٹجی ایسی رہی ہے کہ بغیر لڑے آپ نے اپنے مقاصد انتہائی عظیم طریقے سے حاصل کی ہے تبوک میں تو ایسی جگہ پر جا کر پڑاؤ کیا ہے کہ دشمن کو بے بس کر دیا کوئی جگہ دشمن آ کر لڑ ہی نہیں ہے اور مکہ مکرمہ میں اپنے لشکر کو اتنے خفیہ طریقے سے لے جا کر مکہ مکرمہ کا گہرا ڈالا ہے کہ گہرا ڈالنے کے بعد مکہ والوں کو پتا چلا کہ لشکر کے گہرے میں ہم آ گئے ہیں تو سوائے ہتھیار ڈالنے کے بعد ڈالنے کے بعد، ڈالنے کے بعد, بعد, بعد سارا کار ہی نہیں رہا تو دونوں جگہ اگر بھی دو بس وہنین جو ہے آ آ آ ہنین, ہنین بھی جو ہے وہ مجبورن لڑنی پڑی تو اقرامیال کے فخر دو جگہ ہیں جس میں کوئی کچھ تو خول نہیں ہوا چاہے چند آدمی اور باقی جتنی آپ لڑی ہیں وہ مدافعانہ ہے کہ آپ پر حملہ کیا گیا ہے اس کی وجہ سے لڑنی پڑی تو اس کے بعد جس وقت مسلمانوں کو غلبہ ہوا سارے عالم میں امن و امان قائم کر کے چھوڑا انصاف عدل و انصاف امن و امان اور مساکین غربا بیاستہ بے وسیلہ لوگوں کو حقوق دلوائے اور فرمانا ہوا اور بادشاہ اور بڑے لوگ جو ان کا استحصال کر رہے تھے ظلم کر رہے تھے اس کو ختم کیا یہ وہ تأثیر ہیں جو اللہ نے فرمایا بیت اللہ ال کابت بیتل ہرامہ قیام الاسل اللہ تبارک صالا نے اپنے لوگ گھر کو سارے عالم کے قائم رہنے اور سارے عالم کے امن کا ذریعہ بنایا ہوا ہے ادیش جی فرمایا کہ جب تک بیت اللہ شریف قائم رہے گا سارا عالم انسانیت قائم رہے گا پھر میں فرمایا کہ میں اس ہفشی کو جانتا ہوں وہ ہفسی گویا میری آنکھوں کے سامنے ہے جب وہ حملہ کرے گا اتنا اس کا لشکر ہوگا کہ اس لشکر کا ایک سرا جدہ میں ہو ہوگا اور لشکر کا دوسرا سرا جو ہے یہ بیت اللہ شریف کے پاس پہنچ جائے گا یہ کوئی ستر اسی میل ستر اسی یا سو میل کے قریب جو سمندر کے کنارے پر لگائیں ستر سے لے کر سو میل تک کا علاقہ بنتا ہے یہ سو میل میں لشکر پھیلے گا تو سبزی کو میں کوئی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں تو اس کے لشکر کا ایک سرا ہے وہ سمندر کے پاس ہوگا گدا میں اور دوسرے لشکر کا سرا بیت اللہ شریف کے پاس ہوگا اور وہ ایک, ایک پتھر کو بیت اللہ شریف کے پتھر کو اکھاڑ کر اس کو پھینک دے گا جب بیت اللہ شریف کے پتھر اکھاڑ دیے جائیں گے یہ عمارت نہیں رہے گی بس یہی وقت ہوگا کہ اللہ تبارک و سالہ کا زمین کی تباہی کا اور قیامت کا فیصلہ ہو جائے تو اللہ تبارک و سالیہ نے عالم انسانیت کے قیام کا ذریعہ بیت اللہ شریف کو بنایا ہے اور دوسری بات امن جتنا بیت اللہ شریف بیت اللہ شریف کے گھر سجا کرنے والے ہیں ان کے لوگ ان کے نظام زندگی ان کا سر زندگی ان کی دعوت ان کی تبلیغ ان کا دین ان کا طریقہ عام ہوگا اتنا ہی زمین امن عام ہوگا جیسا صاحب اکرام نے کر کے لکھا ہے جتنی تعلیمات بیت اللہ شریف کے رسبت والی عام ہوں گی وہ پرانے تعلیمات ہیں اتنا امن عام ہوگی جتنے اس کے مانگنے والے اتنا من ہوگا جتنا اس پر عمل کرنے والے ہوں گے اتنا من ہوگا اور جتنا سیروگردھانی ہوگی اتنا ہی عالم جو ہے کا شکار ہوگا اور اتنا ہی جو ہے تو عالم تباہی کا شکار ہوگا تو یہ برکتیں ہیں ہمارا اس میں, میں نشانیاں ہیں کہ آیا دمبئی مقام اور مقام ابراہیم کی نشانی ہے مقام ابراہیم کا پسر ہے اس پر کھڑے ہو کر بریب انسان تعمیر کی ہے برۃ اللہ شریف کی اور اس پسر کی یہ آپ کا موجودہ تھا کہ جتنی دیوار اونچی ہوتی سوٹ دیوار سوٹ ہے سینتالیس فٹ اونچی دیوار کتنی سینتالیس فٹ اونچائی ہے ستاس فٹ ساٹھ فٹ فٹ ستاس ہاتھ ہارہ کافی اونچی جتنی اونچائی ہوتی زیادہ بھی پتھر اٹھتا تھا خود بہت موج لے کے طور پر اٹھتا تھا اس وبرائی علیہ السلام کے قدموں کا نشان ہے یہ کھلا پڑا ہوتا تھا اور جب بارش ہوتی تھی تو اس کے اس پر سے لگے ہوئے پانی کو لوگ لے کر بطور تبرک کے اس کو پیتے تھے کدموں کے قدموں کے تبرک پھر اب گئے تو اس حال میں اتنا سال اس کو رہنے کے ختم ہو جانے کے حالات ہو رہے تھے تو اس کو بند کر کے رکھا گیا اور آج کل کے انسان کا اور فرمایا کہ ان کے لوگوں کو ان لوگوں کو روزی کھلا پھلوں کی تو پھل تو وہ آدمی کھاتا ہے جس کو اتنا معیاری زندگی اصل ہو کہ باقی چیزیں کھا سکتا ہوں وہ یہاں کے رہنے والوں کے لیے انتہائی والا معیار زندگی کھانے پینے کا آپ نے مانگا جو آج تک جانے والے دیکھ سکتے ساری دنیا جان کا پھل وہاں ہوتا ہے گرمی کا سردی کا ہر موسم کا پھل ہر پھل ہر علاقے کا پھل موجود ہے عورت بھی واپر مقدار میں ہے کہ کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا کہ میں پھل نہیں کھا سکتا یا میں نے نہیں کھایا ہے ہمارے پاکستان کے مالٹے جتنا بڑا آلو بخارا ہم نے وہاں کھایا ہے جتنا مالٹا ہوتا ہے نا اتنا بڑا آلو بخار اور کیلا وہاں پر ایسا لگے کیلا آ رہا تھا کہ ہمارے ساتھی کہتے تھے کیلا گاہ ہم سگان دی یہ <laughs> تو کیلے نہیں ہے یہ تو بڑے وہ ہے تھا ہمارے حالی اللہ نے برکت دی وہاں کی مودی شفی صاحب نے ہمارے فل میں رکھا ہے کہ ورزوں محنت سے مراف یاد نہ ان کو ان کو دے روزی پھلوں کہ سمرا کہتے ہیں سمرا کے دو معنی ایک سمرا کا معنی ہے پھل کیلا آم ناشپاتی ہیں اور ایک سمرا کا معنی ہے کسی محنت کا آخری نتیجہ کسی محنت کا آخری نتیجہ صاحب <تصح> پر فرماتے ہیں کہ صرف یہ نہیں کہ وہاں پھل ملے دنیا میں انسان کی ضرورت اور سہولت کی جو بھی محنتیں ہوں گی اور اس کے نتیجے میں جو ایجادیں ہوں گی اس کا جو سمرا حاصل ہوگا وہ سب سے پہلے بیت اللہ شریف والوں کو پھر کیا جب پاکستان کے پارلیمنٹ ہاؤس کا اسٹیلڈر نہیں تھا برقی سوڑی نہیں تھی بیت اللہ شریف کی لیٹرینوں کی برقی سوڑی تھی برقی سوڑی کا سمرا یہ یاد جب آئی سب سے پہلے اس کا فائدہ یہ بت اللہ شریف والا نے اٹھایا ہے کیونکہ ابراہیم علیہ شام کی دعا ہے کہ یا اللہ ساری دنیا کے سمراٹ ان کو عطا فرما کوئی علاقہ کوئی چیز بناتا ہے تو اشتہار کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کو آج کے موقع پر مکہ مکرمہ کو پہنچا دیا جائے لہذا ہر ملک اپنی پروڈکٹ مکہ مکرمہ کو پہنچاتا ہے کیونکہ وہاں پہنچنے سے بس ایک دفعہ پہنچانے سے ساری دنیا میں اس کا اشتہار ہو گیا ساری دنیا کے گارڈن کو مل جاتے ہیں سمرات ان نشانیوں کو آدمی آج بھی دیکھتا کہ آیا تو مجھے اس بہت کی یہ نشانیاں ہیں یہ نشانیاں آج بھی ہیں چھ لاکھ کی آبادی کا شہر ہے تیس لاکھ پینتیس لاکھ حاجی جا کر برا جمان ہو جاتے ہیں نہ لیٹرین پر قطار لگی ہوئی ہے نہ ہوٹل پر قطار لگی ہوئی ہے نہ سبزی کی دکان پر قطار لگی ہوئی ہے نہ روٹی کے تنور پر قطار لگی ہوئی ہے اور نہ جو ہے تو گوشت خریدیں گے دکان پر کسی جگہ کسان لگے نہیں ہے کہیں پر آپ کو آڑ بانگ ہرڑ بازی آدمیوں کا ہجوم کسی کا نظر نہیں آدھی ادار کو پہنچ 10 بجے 11 بجے 12 بجے ایک بجے دو بجے تین بجے کھانا کھانا چاہے آپ ہوٹل کھلا ہے چائے پینا چاہے ہوٹل کھلا ہے آپ کو اللہ تو بارہ سال میں فرق ہو سنوازہ ہوں تو یہ ان شاء اللہ سی آیا تم بھائی نار اللہ تعالیٰ یہ کھلی نشانیاں اس میں تھوڑا سا غور کریں تو یہ کھلی نشانیاں تو یہ معاشی نظام یہ معاشرتی نظام اور تیس لاکھ آدمی آئے ہوئے ہیں تیس لاکھ اگر لاکھ نہیں ہیں تو کم از کم پندرہ لاکھ نہ نہ ہوگا دس لاکھ ایئر کنڈیشن استعمال کر رہے ہیں دس لاکھ ایئر کنڈیشن استعمال کر رہے ہیں اور کوئی بجلی پلے جمکنے کے لیے پھیل نہیں ہو رہی چلاؤ ٹھیڑیں اور بجلی پھیلو اور نظام ذرا مدد کرے گی مکام کی وادی کی ایسی تاثیر ہے اس کی ہاؤں کا کھسلنے کا نظام ایسا ہے کوئی دھواں کوئی پیٹرول کی بور کوئی ڈیزل کی بور کوئی نظر نہیں آ رہی میں ایک تو اللہ ان کو ساری گاڑیاں نہیں دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں ہی نہیں پھر بھی کچھ نہ کچھ تو گیس نکلتی ہے بو اس کی ہوتی ہے وادی کا جغرافی ایسا ہے تو اس میں سے نہیں پھیل جاتی ہے بس اٹھ جاتی ہے ہواؤں کے چلنے کی, کی تکلیف ایسی ہے چاروں طرف پہاڑ نیچے وادی پیالے کی طرح وہ ایسی ہوایاں ایسے جا رہی ہیں ایسی ہوایاں ایسے جا رہی ہیں موسم ایسا سردیوں میں احرام میں تھوڑا تو کوئی تکلیف نہیں ہے گرمیوں میں پھر تو ہو کوئی تکلیف نہیں خیر نشانیاں تو یہ پورا اس پر ایک تفصیلی بیان کرنے کی ضرورت ہے تو بجرات مقام ابراہیم مقام ابراہیم کی نشانیاں حضرت رسول کی نشانیاں. یہ تو ہیں ہی ہم اور آپ اگر تھوڑا بہت غور کریں تو چاروں طرف پھیلے ہوئے جو اس کے پھیلے ہوئے حالات ہیں یہ پوری نشانیاں ہیں برکت کی نشانیاں ہیں جن کو دیکھ کر انسان کو عبرت ابلتاثر ہونی چاہیے ان کو غور و فکر کرنا چاہیے اللہ تبارک اللہ علیہ کی توسیع کے تعفر پر